بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والفجر فجر کی قسم وليال عشر اور دس راتوں کی اور جفت اور تاق کی اذا یسر اور رات کی جب رخصت ہونے لگے هل في ذلك قسم بے شک یہ چیزیں عقل بندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پرور نے آت کے ساتھ کیا کیا ارم ذات جو ارم کہلاتے تھے دراز قد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 اور فرون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخے رکھتا تھا طغوا یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے فيها پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے فصب عليهم ربك سوط عذاب تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا ان رو بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے نو اد مدل مگر انسان عجیب مخلوق ہے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 بل لا تكرمون اليتيم يو نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے ولا تحاضون على طعام المسكين اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو وتاكلون التراث اكل لنما اور میراز کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو المال حبا اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو کل ادل اب دک یوں نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اج خف اور تمہارا پروردگار دگار فروز ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے جہن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 کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا احد تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا ولا يوفق احد اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح اسے جکڑے گا یا ای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 و جن تھی اور میری بہشت میں داخل ہو جا